افکار کا ٹکراؤ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے جب آدم کو زمین پر بسایا تو پیشگی طور پر ان کو بتا دیا کہ نسل انسانی ایک دوسرے کی دشمن ہوگی لبادی لباد یہ گویا خدا کے تخلیقی نقشہ کریشن پلان کا ایک اعلان تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان جیسی ایک مخلوق جب دنیا میں آباد ہوگی تو اس کا یہاں آباد ہونا کوئی سادہ بات نہیں ہوگی یہاں انسانوں کے درمیان اختلاف و نژا کی صورتیں پیدا ہوں گی جو بعض اوقات شدید ہو کر عداوت تک جا پہنچیں گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس کے خالق نے ترقی کا کیا کورس مقرر کیا ہے وہ کورس یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان خیالات کا ٹکراؤ ہو اس سے انسان کی ذہنی صلاحیتیں جاگیں گی اس کی تخلیقیت میں اضافہ ہوگا اس کے نتیجے میں وہ نئی نئی دریافتیں کرتا چلا جائے گا افکار کا ٹکراؤ اس کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگانے کا سبب بن جائے گا اس پہلو سے دیکھیے تو اظہار رائے کی آزادی انتہائی طور پر ضروری ہے کیونکہ اگر آزادانہ اظہار رائے نہیں ہوگا تو خیالات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا اور جب خیالات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا تو ذہنی جمود نہیں ٹوٹے گا انسان نئی حقیقتوں تک پہنچنے میں ناکام رہے گا مثلا اسلام کے دور اول میں جب قرع کے اختلاف کی بنا پر لوگ قرآن کی تلاوت مختلف انداز سے کرنے لگے تو لوگوں میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ کون سی قرآن صحیح ہے اور کون سی قرآن غلط اس کے نتیجے میں کتابت کے فن نے ترقی کی پھر ایسا ہوا کہ لوگ قرآن کے معنی میں اختلاف کرنے لگے اس نے بھی ایک لسانی بحث کا آغاز کیا جو یہاں تک پہنچا کہ مسلمانوں میں عربی زبان کے ماہرین پیدا ہوئے اور عربی کی ڈکشنریاں تیار کی گئیں جو پہلے موجود نہ تھیں اسی طرح لوگ شرعی امور میں طرح طرح کے اختلافات کرنے لگے اس کی وجہ سے زبردست بحثیں شروع ہوئیں اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اسلام میں علم تفسیر علم حدیث علم فقہ علم عقائد اور دوسرے علوم باقاعدہ صورت میں مدون ہو گئے وغیرہ دور اول میں اگر یہ اختلافات پیش نہ آتے تو نہ ذہنوں میں بیداری پیدا ہوتی اور نہ علوم و فنون کا ارتقاء ممکن ہوتا پھر یہ عمل یہیں نہیں رکا عباسی خلافت کے زمانے تک پہنچ کر یہ ہوا کہ مسلمان ایشیا اور افریقہ کے پورے علاقے میں پھیل گئے حتیٰ کہ وہ یورپ کے اندر داخل ہو گئے اب ان کا فکری ٹکراؤ مصر ایران یونان وغیرہ ملکوں کے خیالات و افکار سے ہوا اس کے فطری نتیجہ کے طور پر مسلمانوں کے درمیان عقلی بحثیں شروع ہو گئیں یہ فکری ٹکراؤ کار یہاں تک پہنچا کہ ایک نہایت طاقتور علم کلام مدون ہو گیا یہ کام زیادہ تر عباسی خلیفہ المامون کے زمانے میں ہوا المامون نہایت فراخ دل تھا اس نے اس زمانہ کے اہل علم کو اظہار خیال کی پوری آزادی دے رکھی تھی العلام پیج ون فورٹی پھر یہ سیلاب یہی نہیں رکا علم و تحقیق کا یہ عمل مزید آگے بڑھ کر دوسرے علمی و فنی شعبوں تک پہنچ گیا مسلمانوں میں فلسفہ طب ریاضی بحریات، فلکیات ارضیات کے ماہرین پیدا ہوئے انہوں نے وقت کے تمام سیکولر علوم میں امامت کا درجہ حاصل کر لیا پہلے مسلمانوں کا فکری ٹکراؤ دوسری قوموں سے ہوا تھا جب مسلمان علمی ترقی میں آگے بڑھ گئے تو اب دوسری قوموں کا فکری ٹکراؤ مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے لگا ٹکراؤ کے دوران مسلمانوں کے پیدا کردہ علوم اٹلی اسپین سسلی اور فرانس تک پہنچ گئے اس کے نتیجے میں یورپ میں نیا سائنسی دور شروع ہوا جو آخر کار موجودہ صنعتی انقلاب تک جا پہنچا مغرب کا سائنسی اور صنعتی انقلاب براہ راست طور پر دور اول کی مسلم بیداری سے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے وہی عرب جب تک اپنے ملک کے حدود میں بند تھے وہ کوئی علمی کارنامہ انجام نہ دے سکے مگر جب اپنے ملک سے باہر نکلے اور بیرونی قوموں سے ان کا فکری اور ذہنی ٹکراؤ پیش آیا تو انہی لوگوں نے اتنی ترقی کی کہ وہ علم و فکر کے عالمی امام بن گئے یہ سارا معجزاتی واقعہ آزادانہ فکری تبادلے کے نتیجے میں پیش آیا تنقید یا اظہار اختلاف دراصل تبادلہ افکار ہی کا دوسرا نام ہے کسی معاشرے میں جتنا زیادہ فکری آزادی ہوگی اتنا ہی زیادہ وہاں فکری تبادلہ ہوگا اور اس فکری تبادلے کے دوران تنقید اور اظہار اختلاف کی صورتیں بھی پیدا ہوں گی فطرت کا مقرر کردہ یہی واحد ترقیاتی کورس ہے افراد کے لیے بھی اور بحیثیت مجموعی پورے قوم کے لیے بھی